بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ, اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم مفصلت من لدن حکیم خبیل الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے اللہ انہوں نے بشیر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ہسن جل متھ اجل چن ہسن كل کل فبل فبلا فَإِنِّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ <كَبِير> اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم لوگ ایراز کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے کل شہید تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شہ پر پوری قدرت رکھتا ہے اللہ اللہ وما نوم علی مم بلاسدو یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں سن رکھو جس وقت وہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے بلیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا فی کتاب مبین زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سوپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے وہ الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام وكان عرشه علی الماء یبن اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ فورن جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے اور اگر ہم ان سے آزاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ آزاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی وَلَئِن اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی نا بن جاتا ہے اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر بھی فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيكَ بِهِ صدركَ أَن بس شاید کہ آپ اس وہی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کافروں کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتا ہوا جاتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی یعنی دنیا میں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی النار وحبط ما وباطل ما كانوا ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے سب اکارت جائے گا اور جو عمل وہ کرتے رہے سب برباد ہونے والے ہیں امام نبی ومن يكفر به من الاحزاب موعده فلا کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے پس تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ رہ یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے اس على على سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا خبردار ہو کہ اللہ کی لانت ہے پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یہی آخرت کے منکر ہیں وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا لا جرم بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے فيها خالدون یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں متنکل دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں أَلَّا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمٍ أَلِيمٌ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم سر سری نظر میں رزیل ہی دیکھتے ہیں ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں قال يا قوم ان كنت على بینت من عليكم وانتم لها نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مر دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا ثواب تو صرف اللہ ہی کے ہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں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 سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَا لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈرال دھمکا رہا ہے وہی وہ ہمارے پاس لیا قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنشَاءَ وَمَا أَنْ نوح نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو ہوئی إن تو أن میری خیر کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں بشرتے کے اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ام قل ان ام مم مم مم کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون اور ایک کشتی ہماری انکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں و يصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا من قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وہ یعنی نوح کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو سے رسوا کریں اور اس پر ہمیشکی کی سزا اتر آئے حتی اذا جاء امرنا وفارتن نور قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین و اہلك و اہلك الا من سبق عليه القول و من آمن وما آمن معه الا قلیل تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تن ابلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے رحیم لون نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقینا میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے فی فی یا معنا یا معنا ولا تکم وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا لوہ نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی وہ بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا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 اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لانت نازل ہو وانا فقال ان بني من اهلي وان وعدك حق وانت احكم الحاكمين نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لکبی علم انی اعظ کان تکون من الجاہلین اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے جاہلوں میں سے نہ ہو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 ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تج پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لیے آپ صبر کرتے رہیے یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْدَرُونَ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو. قوم لا اجرا, ان اجري فطرني افلا اے میری قوم, قوم میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت, اجرت نہیں مانگتا میرا اجر, اجر, اجر, اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے اجر پیدا اجر کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے میری قوم کے لوگوں تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم مجرم بن کر مت روگردانی کرو حود ما جئتنا وما نحن عن وما نحن انہوں نے کہا اے حود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں انہ تو بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے کسی معبود نے تجھے آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو رب <سؤال> مستقیم <سؤال> <سؤال> میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی وہ تھامے ہوئے ہے یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے یقینا میرا پروردگار ہر چیز پر نگہوان ہے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا. عَادٌ رُسُلَهُ أمرَ عَنید یہ تھی قوم آگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان فرمان کے حکم کی تابے داری کی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا خود کی قوم عاد پر دوری ہو اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے سالے، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو وَيَا قَوْمِ هَا دِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَدَرُوْهَا تَأْكُنْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُّ وَلَا بِسُوءٍ قَرِيبٌ اور اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایزا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا في داركم وعد غير مكذوب پھر بھی ان لوگوں نے اس اٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اس پر سالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں تین دن تک تو رہ سہ لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے سالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا رب نہایت کبھی اور غالب ہے اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھار نے آد دبوچا پھر تو وہ اپنے گھروں میں اونے پڑے ہوئے رہ گئے ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے قول سلم ابھی اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے فَلَمَّا رَآَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو قوم لود کی طرف بھیجے گئے ہیں وَمْرَأَةُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِّن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی قالت عجوز وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاون بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے من امر اللہ رحمت اللہ اہل البیت فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اس سے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوت کے بارے میں بحث کرنے لگے ان ابراہیم لحلیم اواغ منیب یقینا ابراہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيُّرْ مَرْدُود اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے جلو یا مرون سلومی ہے خزون فی ولی س منگ کم رجول رشید اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی لوت نے کہا اے قوم کے لوگو یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے کو لوگ أو لوت, لوت نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا لو تو انس میں قریب اب فرشتوں نے کہا اے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تج تک پہنچ جائیں. پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجوس تیری بیوی کے اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے کیا صبح بالکل قریب نہیں جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا مِّن پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیرو زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے مش امین بائی تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے ہم اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ بھی کمی نہ کرو میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ تقویۃ اللہ خیر لكم ان کنتم مؤمنین وما انا عليكم بحفيظ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو میں تم پر کچھ نگاہ اور داروغہ نہیں ہوں قَالُوا يَا شُعِيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْا أَن نَفَعَلْ أو أن في ما نشاء. إنك لأنت انہوں نے جواب دیا کہ اے شویب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں تو, تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے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 شعیب نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل روزی دے رکھی ہے میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ويا قوم لا يجرمن لكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. <تصفيق> تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم حوت یا قوم سالے کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں مہین کو ان انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ زی عزت ہیں کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے یقین میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے منقیبو ان قومی بھائیو اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگاڑ میں آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے کہ بعد كما گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی موسبل اور یقیناً ہم نے ہی موسا کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا امو فراؤ نو امو اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے آکام کی پیروی کی اور فرون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں قومه يوم النار وبئس الورد وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے فی و ان پر تو اس دنیا میں بھی لانت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا قرآن بستیوں کی یہ باس خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بانس تو موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ گئی ہے وما ظلمناهم ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے بلکہ ان کے معبودوں نے ان کی تباہی و بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا أخذ ربك إذا أخذ ظالمه إن أخذه شدید تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے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 وما نؤخره إلا لأجل معدود اسے ہم جو کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مدت موئین تک ہے جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے سو ان میں کوئی بد بخت ہوگا اور کوئی نیک بخت شکوفی لیکن جو بد بخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چیخیں گے چلائیں گے ان ربک فعال لما یرید وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخش ہے فلا يعبد ما إلا كما يعبد من قبل لم نسی بہ ن اس لیے آپ ان چیزوں سے شک شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں یقیناً ہم نے موسا کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات سادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے وا ان کن لن ما دیوفینہم ربک اعمالہم انه بما یعملون خبیر یقینا ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان آمال سے وہ باخبر ہے آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا اللہ تمہارے تمام آمال کو دیکھنے والا ہے اولا سرون دیکھو ظالموں کی طرف ہر گز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے وَاقِم دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجیے اور رات کی کئی ساتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا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 بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے وما كان ربك ليهلك آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار جب <أجمعين> اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا وہ بِهِ من وَجَاءَكَ فِي چی کفی حدو میں لِلْمُؤْمِنِينَ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت واز ہے مومنوں کے لیے ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں فعبده وتوكل عليه وما ربك تعملون آسمانوں اور زمین کا علم غیر اللہ ہی کو ہے تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے لہذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے